کیا کسی کا یا اپنا استر دیکھنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے عوام میں یہ مشہور ہے بہت کہ ایک صاحب سے تو میں نے یہاں تک سنا تھا کہ یار گھر سے وزو کر کے مطلب ویسے تو خیر گھر سے ہی وزو کر کے نکلنا چاہیے جب با, با وضو رہنے کے تو اپنی پھنسی ہے ہر وقت تو اب وہ کہتے ہیں کہ رستے میں جانور وغیرہ گھوم رہے ہوتے ہیں اب جانور کپڑے تو پہنتے نہیں ہیں تو ان کو دیکھنے سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے نواب کی سے وضو جو وزو توڑنے والی چیز ہے نا ان میں اپنا یا کسی کا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی عظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی اپنے شعر آفاق فکا حنفی کے پیڈیا بہار شریعت یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے بہار شریعت ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے بہت معلوماتی کتاب ہے آسان سلیس اردو کے اندر جو ہے صدر الشریعہ نے عوام کے آسانی کے لیے مسائل جمع فرمائے اس میں تو وہ اگر آپ سے ہو سکے تو وہ کتاب اپنے گھر میں ضرور رکھیے اور اس کا مطالعہ کیا کریں صدر شریعہ فرماتے بہار شریعت میں عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے یا اپنے یا پرایا صطر دیکھنے سے جاتا رہتا ہے محض بے اصل بات ہے ہاں کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے زانوں کہتے ہیں گھٹنے کو سب چتر چھپا, چھپا ہو بلکہ استنجا کے بعد فورن ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام